رض نماز میں اگر نمازی چوتھی رکت میں شامل ہو تو باقی تین رقت کس طرح ادا کی جائیں گی جی وہ تین اس طریق ادا کرے کہ جو اس کی نماز گئی ہے اس میں دو رکتیں تو وہ ہیں کہ جس میں سور فاتح ہے اور دوسری سورت بھی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ یہ ایک رکت کو اگر مکمل پالے اب ایک رکت کے لیے جب کھڑا ہو اب تین پڑھنے کے لیے تو سنا سے شروع کریں سور فاتحہ بھی پڑھے دوسری صورت بھی پڑھے پھر اس کے بعد ایک رکت پڑھ کر اتہیات کرے اب اس کی یہ دوسری رکعت اور دوسری رکعت میں قعدہ کرنا واجب اب اس کے بعد دو رکتیں پڑھیں پہلی میں قرات کرے اور آخری میں قرات نہیں کیونکہ اس نے وہ دونوں چھوڑ دیں کہ جس میں سور فاتحہ اور دوسری قرات لہذا وہ اس کو بھی ادا کرے گا اور آخری رکت جو ہے وہ سری یا تو سور فاتحہ پڑھ لے یا سور فاتحہ کے مقدار کھڑا ہو جائے یہ اس کا طریقہ